قل اے محبوب آپ فرمائیے یا ایوہ الناس اے لوگوں انی رسول اللہ جمیع میں تم سب کی طرف رسول ہوں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں اللہی لہو ملک سماواتی ورت وہ اللہ آسمان و زمین کی بادشاہت صرف اسی کے لیے ہے لا اللہ اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ سے زندہ ہے ہمیشہ ہمیشہ رہے گا و ہی وہ لوگوں کو زندگی دیتا ہے اور لوگوں کو موت دیتا ہے فعام و رسول تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر ان الامی وہ رسول جو نبی ہیں امی ہیں امی کے معنی ابھی عرض کیے اللہ ریمین بلّہ وہ کلیمات ہی وہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتے ہیں وہ تب اے لوگوں تم اس نبی کی پیروی کرو لکم تہ تاکہ تم ہدایت پا جاؤ حضور کی سنتوں پر عمل کرنا آپ کے فرامین کے مطابق زندگی گزارنا یہی دنیا اور آثرت کی کامیابی ہے ومن قوم موسا حضرت موسی علیہ السلام کی قوم سے امتن ایک گروہ ایسا تھا یہ بالحق وہ حق پر ہدایت یافتہ تھے وہ بھی یہاں اور اسی کے مطابق وہ فیصلہ کرتے تھے اسی پر وہ چلتے تھے قطو نا ہف نہ ہم نے موسا علیہ السلام کی قوم کو بارہ قبائل میں تقسیم فرمایا وہ اوحی نا الا موسا دس دس اوہ قوم جب موسا علیہ السلام کی قوم نے پانی طلب کیا تو ہم نے موسا علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی اندو کر حضرت آپ اپنی لاٹھی پتھر پر ماری میں تو اس پتھر سے بارہ چشمے بہ نکلیں گے اور وہ بارہ چشمے بہ نکلے حضرت موسا علیہ السلام کی قوم پر جو نعمتیں نازل ہوئیں اس کا ذکر پھر کیا گیا یہی ذکر یعنی پہلے پارے میں بھی تھا اور چھٹے پارے میں بھی قد علیما کلو ا نا سے مشربہ بے شک ہر گروہ نے اپنے پینے کی جگہ کو جان لیا وہ اور ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا صحرا میں ہے ریگستان میں ہے اور چھ لاکھ افراد پر ایک بادل آ گیا گرمی کے وقت وہ بادل ٹھنڈا ٹھنڈا سایہ دیتا ان من سلوا اور ہم نے ان پر من اور سلوہ کو نازل کیا من ایک میٹھی چیز تھی اور سلوہ جو ہے وہ بھنے بٹیر تھے جو کلو من تو بات اما رضب نا کم کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں روزی دی وما ولمونا انہوں نے گناہ کر کے ہم پر ظلم کانو انمون بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے وَإذ قیل لهم اسکنو اور جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں رہو جب منو سلوا کھاتے رہے اور پھر یہ کہنے لگے کہ ہم تو منو سلوا کھا کے تھک گئے ہیں تو انہیں کہا گیا کہ یہ قریبی بستی ہے تمہارے لیے خالی کر دی گئی اور کفار ان کے روب و دبدبے کی وجہ سے چلے گئے اس خالی بستی میں تم چلے جاؤ وہ کلو مینہا ہے اور کھاؤ اس بستی سے جہاں سے تم چاہو وہ ہے جب بستی میں داخل ہو تو کہنا اے اللہ تمہاری مغفرت فرما و د بابا سج اور دروازے میں سجا کرتے ہوئے داخل ہونا نغفر لکم ختوی آتی ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور جو نیک لوگ ہوں گے جن کی خطائیں نہیں ہوں گی وہ جب ہم سے معافی مانگیں گے سنزید المحسنین تو ان نیک لوگوں کو ہم اور زیادہ نعمتیں عطا فرمائیں گے یعنی استغفار کے دو فائدے ہیں گناگار مافی مانگے تو اس کے گنا معاف ہو جاتے ہیں اور نیکوکار معافی مانگے تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں ظالموں نے اس بات کو بدل دیا جو بات ان سے کہی گئی تھی اس کے خلاف انہوں نے کیا سجدہ کرنے کے بجائے وہ دروازے پر سرین کو کھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے اے اللہ ہماری مغفرت فرما یہ کہنے کے بجائے ہند و تن دانا دانا یہ کرتے ہوئے داخل ہوئے شریعت کا مذاق اڑایا فارم علیہ بیما کانو یمون پس ہم نے ان پر آسمان سے عذاب کو نازل کیا اس وجہ سے کہ وہ ظلم کیا کرتے تھے وہ آسمان سے عذاب یہ تھا کہ ان میں بیماری کی وبا پھیل گئی تعاون بیماری پھیل گئی اور یہ مسلمان کہلاتے تھے لیکن جب اللہ کی نافرمانی فرمانی کی تو یہ تعاون کی بیماری ایسی پھیلی کہ چند لمحات میں ہزاروں ان کے لوگ مرنے لگے وہ فسرین فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کے صدقے میں تعاون کی بیماری سے نجات تو مل گئی لیکن اس سے پہلے پہلے ہزاروں لوگ تعاون کی بیماری میں مر گئے اس میں عبرت ہے کہ جب کوئی مسلمان قوم کیونکہ بنی اسرائیل توریت کو ماننے والے تھے موسا علیہ السلام کو ماننے والے تھے اور ہر نبی ہر رسول کا دین اسلام ہے جب کوئی مسلمان قوم اللہ کی نافرمانی کرے تو مختلف قسم کی مصیبتوں میں وہ گرفتار ہوتی ہے اس میں سے ایک مصیبت مختلف قسم کی بیماریوں کا عام ہونا ہے سائنس اس قدر ترقی کر چکی پہلے زمانے میں جبکہ دواؤں کے بارے میں اور میڈیکل سائنس کے بارے میں اتنی ترقی نہ تھی پھر بھی آپ دیکھیں لوگ بیمار کم ہوتے تھے عمریں لمبی ہوتی تھی لیکن اب اتنی ترقی ہونے کے باوجود عمریں بھی کم ہوتی ہیں اور بیماریاں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں اس کی وجہ گناہ ہے اس کی وجہ گناہ ہے اگر اس کی وجہ گندگی ہو یہ دھواں ہو تو پھر بیماریوں کی کسرت یورپ میں نہ ہو بیماریوں کی کثرت ایسے ممالک میں نہ ہو جہاں پر یہ معاملات نہیں ہوتے بلکہ ایک ریسرچ کے مطابق مسلمان ممالک سے زیادہ خطرناک بیماریاں یورپ میں اور ان ممالک میں پائی جاتی ہیں خصوصاً ایڈس کا جو مرض ہے وہ تو پیدا بے حیائی سے ہوتا ہے اکثر اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے سچی پکی پک توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت کی پابندی کی ہم سب کو سعادت عطا فرمائے